على الرسول بعد فضل الله سميع عليم من الثلائم الغدير بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا حكمه ربنا طلع يتجه بضياع الشيطان منجله عدد النذيل فإن جللت من الله ما جاءتكم البينات فعلموا أن الله عزيز الحكيم شادك الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يخبه قولي آمين يا رب العالمين شادك رب عمين يا ولد ليه ما اللي آيده دن مان رکھتے ہو دو مانتے ہو داخل ہو اسلام کے اندر پورے سے پورے اور شیطان کے نکشے قدم کی پیروی مت کرو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے ایک ہزار چاہتے سو میں آپ کو تو باہر ہے یہ چیز اس کی فورت بن گئی ہے انو من طال کہ جو بھی اسے بنتی کرتا ہے جو دن میں وہ رہتی لاجاب شاہر تو وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور اس کو گائڈ کرتا ہے مگر کس طرف بیٹھتی ہوئی آگ کی طرف اس لیے کہ وہ خود بھی آگ کا داسی ہے جہاں اندر جائے گا زیادہ تمہارا ممبدگیا ہوگا تو وہیں لے کے جا جائے گا نا جہاں خود رہے گا وہ کہ خود کی جہنم کا اشاری ہے ہے تو زیادہ تر وہیں تمہیں لے کے جا جائے گا اب مسئلہ یہ ہے ایک آدمی سے یہ کہا جائے کہ بھائی اپنا سارے کا سارا بدل جو ہے وہ اس چادر کے اندر کر لو سارے کے سارے اس چادر کے اندر آ جائے تو وہ چادر بھی تو ہونی چاہیے نا جو آدمی پر پوری آ جائے اگر چادر تو ہو ناچ تک یعنی سر کے لے کر ناچ تک پہنچے گا ناچ تک اتنے فاصلہ بنتا ہے اور مطالبہ یہ کیا جائے کہ نہیں اس کے اندر آ جائے پورے کے پورے تو گھر بھر ہو جائے گی نہیں چادر تو پوری تھے نا وہ اسلام ہے کہاں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے کنارے یعنی تاجر بھی مسلمان تاجر بنو اپنی تجارت بھی اس کے اندر لے آؤ اسلامی تجارت کرو اپنی سیاست بھی اس کے اندر لے آؤ اسلامی سیاست کرو اپنا دفتر دکان سارا کچھ اس کے اندر لے آؤ یعنی صرف مسجد کے مسلمان نہ بنو بلکہ اگر تم جج ہو تو وہ عدالت بھی اسلام میں لے آؤ تو مسئلہ یہ کہ وزیر اسلام ہمیں جنہوں نے دیا تھا پورا دیا تھا وہ بہترین مسلمان سفا سالار بھی تھے بہترین مسلمان نمازی بھی تھے بہترین قاری بھی تھے بہترین تاجر بھی تھے بہترین جج بھی تھے ان کے کیے یہ خیصیت آج تک دنیا کی کسی عدالت نے غرض نہیں کیے سائنس آف جسٹس کے وہ سارے کھڑ سکتے تو جن سے مطالبہ کیا جاتا کہ اسلام میں پورے کے چورے آ جائے ان کو چادر بھی پوری در گئی تھی ہم نے وہ چادر پھاڑ دی ہے ہم صرف نماز کے مسلمان ہیں وہ ہماری مرضی کی ہوتی ہے وہ اسلام کی مرضی کی وہ ہوتی ہے وہاں کہا گیا کہ جی آپ نے بہترین مسئلے بنا لی ہیں وہاں بڑی کے مسئلے پر اس سے ہم کہتا ہے دائیں پیر کا موٹھا نہیں ہلانا تو سب میں دو آدمیوں کی بھی جگہ آدمی دائیں جو دائیں ہوتا وہاں نکل دائن دائن دائن کے دائیں تاؤں کے موسل کی تکن ٹوٹ گئے لیکن اس سے باہر نکلے آپ تو سود اس کے لگائے گاروں کی کوئی نہیں انشورنس اس کے بغیر حرکت کی کوئی نہیں سیاست اس کا مائی داں کی کوئی نہیں تو پوری جو پورے ہماری نمازیں اسلام میں ہیں لیکن یہ وہ چیز ہے جسے جس ہمیں انگریزوں میں بھی تیزی ہوتا تھا آج سعودیہ کا مسلمان بھی صرف نماز کا مسلمان ہے پاکستان کا مسلمان بھی نماز کا مسلمان ہے جسینیا کا مسلمان بھی نماز کا مسلمان ہے ہندوستان کا مسلمان بھی نماز کا مسلمان ہے یہ ہر خطے میں نماز اپنی مرضی سے پڑھ سکتا ہے تو پھر جو ہم نے یہ جوخم پہلا تھا ہم نے جو ستر ہزار اسمتوں کی قربانی دی تھی ہم نے صرف نمازوں کے لیے تو نہیں دی تھی اقبال جی کا, کا جو آپ کہتے کہ اقبال کا تصور ہے پاکستان تو اس میں تو جان کا تو کوئی تصور نہیں تھا کہ ان کے مقابلے میں اپنی کھڑی کر لینا اقبال کا جو پاکستان تھا اس کا جو تصور تھا اس میں تو اس نے کہا تھا ملا کو ہند میں جو تجدید کی آزاد ہے نادانی سماج ہے اسلام ہے آزاد وہ تو نماز سے آگے بڑھ کر تم بات کرنا چاہتا تھا تو جب بھی کوئی مولوی ممبر کا لہ لائک کے یہ کرتا ہے یا برکایا, ایو اللہ والے پورے خلو پورے نے کہا اسلام کے اندر آ جائے تو مولوی صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے مولوی صاحب میں تورا کیسے آ سکتا میں جو پیسے حلال سے کماتا ہوں گھر نہیں رکھ سکتا رات کو کلاسن کوئی والے پہنچ جاتے اور میں نے بینک والوں کو دینا ہوتا ہے میں بہت زیادہ اسلام درتوں کے یہ کہوں کہ میرے پیسے نے جو بچہ دیا ناجائز حرام کا وہ آپ رکھتے ہیں مجھے پھر پیسے موڑ دیں تو یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے ڈی ایس پی راجہ دوسار صاحب پچیس واری سے ہمارے پڑتی تھے ان کے پاس تو مجھے فون آیا کہ آپ کے ساڑھے چار سو تو لا مجھے پٹتے ہیں تو بعد میں پھر وہ زیادہ ہو کے ملتے ہیں تو وہ پٹرانے سے تیار نہیں تو میں سائن نہیں کروں گا تو آخر میں یہ سائن کر دیتا ہوں لیکن میں پیسے دوں گا نہیں تو میں نے کہا دیکھی کہ آپ یہ پیسے لے کر بھگوتی کشمیر والوں کو دے دیں کہنا دے دیجیے گنہ سے لے کے نہیں کمائی جا سکتی تو میں نے کہا دو گنہ تو آپ پھر بھی جی نہیں ہوں گے نہیں تو ایک آدمی کی بیٹی نکل جائے وہ کہیں نہ بیٹا پیدا کر کے آ جائے کہ میری بیٹی جو ہے وہ مجھے واپس دے دیں بیٹا آپ اپنے پاس رکھیں تو بیٹی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی کوئی گناہ نہیں رہے گا وہ بچہ تو آپ کی بچی نے دیا یہاں پلے یا وہاں پلے وہ پیسے جو بچے دیے ہیں اب آپ نہ لیں وہ لے لیں لیکن بچہ تو آپ کا دے کے آیا ہے نا یہ پیسہ کسی کے پیٹ میں تو گئے گا کہاں جائیں گے کہا تھا پورے کے پورے آتا چلا نہیں آ سکتے قرآن حکیم کی بہت سی ایسی آیات ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں نہ انہیں اللہ نے منسوخ کیا ہے نہ انہیں رسول نے منسوخ کیا حالات نے منسوخ کر دیا ہے اور ہم ان کو منسوخ مان کر بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کا جو ہونا ہے ہم سے پوچھا جانا ہے بہت ہی ایسی آیات ہیں جن کو نہیں چلا جا سکتا پڑھا جا سکتا ہے ترک کی جا سکتی ہے کاریوں کے مقابلے معیار پر کروائے جا سکتے ہیں انہیں انعامات دیے جا سکتے ہیں انہیں گولڈ میڈل دیا جا سکتا ہے لیکن عمل نہیں کیا جا سکتا سسپینڈ ہے سوائے میں موضوع ہے پورا سسٹم نہیں سسپینڈ ہے اب آج کے جنگ میں ایک مسئلہ آیا ہے مولانا مسلم جانی صاحب نے اس کا جواب دیا اس نے کہا جی ہمارے یہاں نہروں کا پانی آتا ہے رشو کے موجودہ ہیں تو جو ان کو رشوٹ دیتا ہے اس کا رچوڑا کر دیتے پانی جو ملتا جو رشوٹ نہیں دیتا اس کا موسوتا ہوتا پانی کر ملتا تھا تم برباد ہو جاتا نقصان ہوتا میں کیا کروں مولانا نے جواب دیا ہے کہ جو ہو دیتے ہیں تم بھی دے دور اس کا کرو اللہ یہ ٹھیک جواب ہے یہ ٹھیک جواب ہے اگر وہ صرف یہ توڑ کرتے تھے نا ہر راشی والوں میں کسی خلاف ماتی نار ہی ہو سکتا آئیڈیل جواب ہو لیکن یہ جواب نہیں آپ کو دیکھنا زمین پر ہو چاہ رہا ہے مودی کو لکھا کہ گسے سے نکال دیتا ہے کہ ہاں آپ اس طرح اسلام یہ کہتا ہے لیکن مودی صاحب دائر اسلام نہیں ہے نا مسئلہ تو یہ میں فلح جگہ جانا چاہتا ہوں کہ بس کے چلے گئے باہر بس کی کوئی نہیں ہے بلڈی دی کانشیس تو رہے نا ساتھ ہے جرم تو رہے نا کہ میں کسی مزدوری کے ساتھ رشوت دے رہا ہوں اس مزدوری کو ہٹانا پڑے گا ورنہ اسلام کے مجدوروں کا دین بن جائے گا بلڈی دی کانشیس تو ہے तो یہ تو پتا ہے نا بلیڈنگ کہیں ہو رہی ہے ایک آدمی اس سے یہ کہا جائے گا کہ چا کو لگ جائے تو تین کسی سے پوچھے کہ ساتھ اب اس کا کیا بنے گا دیکھیے ہمیں بھی پتہ ہے تاکہ لگیں گے ہمیں بھی پتہ ہے راشد متفق لاؤں گا نار لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اسپتال پہنچتے وہ اوزار ہمیں ملتے وہ ڈاکٹر ہمیں مل گیا ہوتا تب تک کیا کرنا ہے تب تک اس کو باندھ لیں اوپر سے ذرا دب کے خود کے باندھ لیں تاکہ اس کی بلیڈنگ نہ ہو یہ علاج فارسی ٹائم دیں گے دو گھنٹے کے لیے تو ہو سکتا ہے یہ رمان سے پنگی کسی کو پہنچا دیا وہ اسپتال لیکن ہمیشہ تو یہ علاج نہیں ہو سکتا کہ باندھ اور نیچے کو سفر نہ کر کے جائے گا سر ہو جائے گی زخم خراب ہو جائے گا تو یہ علاج جو ہم نے اب تک اسلام کا کیا ہے ہم نے ٹوٹ کے ڈاندا لینا بہادر سے ہو سکتا کہ اس کو تو پکڑا رکھو نا لیکن وہ جو ٹانکے لگانے والا سسٹم ہے وہ اسپتال کہاں ہے اس طرح سے کوئی ایمبولینس میں کسی کو دال کے بہر لگانے یا نہ لگانے جب تک آپ اس طرف دوڑ رہے ہیں کوشش صحیح کر رہے ہیں تب تک تو آپ کا اجر موجود ہے رستے میں آ کے وہ رواج میں مر جائے وہ آ کے کہیں سیالہ کی جان نکل جائے کہیں آ کے سو کیمپس کی, کی جان نکل جائے آپ تو کہہ سکتے ہیں میں دوڑ رہا تھا میں تو ایک سو بیس پہ گاڑی جا رہا نہ سکا تھا اس کا ٹائم پورا تھا کیا مت مدد تو پیش کر سکتے ہیں نا میرے مالک ناطف بال بچہ اپنی جان مال سب کچھ لے کر سر پر جو ہے لگا گیا تھا اگر میری جان نکل کے یہ سما کر پاگے پا تو میں آگے تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن ڈھڑے تو کوئی اس کی کوشش تو کرے نا تو جب بھی ہم یہ کہتے ہیں ایک طرح ہم اتنی واضح حدیث سناتے ہیں اور لگا دینے والی حدیث کہ سورج کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ ہر رواؤ بہ نو سے سود ستر اور کچھ درجے دھا نو سے نیچے نیچے کو جاتے ایسے روا سب سے پہلا سب سے پہلا درجہ آگاہ لگ پور آدمی اپنی ماں سے بدکاری کر لے اور دوسری حدیث میں فرمایا ان کے ہر رجوع کوئی آدمی اپنی ماں سے نکال کر نکال نہیں ہوتا دوبارہ وہ بھی گٹکاری ہے یہ حدیث ہے سون کے ستر اور کچھ درجے ہیں ابھی میٹر چلے گا کئی سارے جہاں پہ میٹر ڈان ہوا ہے کے دور پہ گرتے ہیں نا نمازی کے جو ہو سکتا ہے ساری رات حج پڑتا رہا ہے صبح پہلی شفٹ جب آئے گی فرشتوں کی تو میٹر ڈاؤن کرے گی تو اوپر لکھنا ہوگا ماں کے ساتھ دن آتی ہے باقی ابھی وہ اٹھہتر ستہتر کر کے باقی ہیں یہ مرما دینے والے بھی سہ نہیں ایک طرف رات کی نماز توڑی جائے دوسری طرف وہ دن توڑا جائے تو کہاں جائے گا آدمی مغلوں کے برابر ایک طرف تو ہم لوگوں کو یہ حدیث سناتے ہیں خطبوں میں درسوں میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایسا سسٹم موجود ہو کہ لوگ جب کانپیں ڈریں تو فورن ایک تیار ہو سسٹم اور وہ یہاں سے چھوڑ کے اس طرف ہو جائے تب تو آپ کی بات نشانے پر لگ گئی فائدہ ہوا یہ حدیث سنانے کا ورنہ لوگ گرم ہوں گے پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے اس لیے آگے بینکنگ سسٹم ہی سارا سود والا کہ کیا کریں کچھ نہیں کر سکتے ایک دفعہ سنیں گے زیادہ کاپیں گے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دوسری دفعہ رونگتے کھڑے نہیں ہوں گے صرف کاپیں گے تیسری دفعہ رونگتے بھی کھڑے نہیں ہوں گے کاتے کیا ہو جائیں گے ٹویٹ ہو جائیں گے اتنے برسوں میں سن چکے ہیں سو سو سن, سن کے سو ہو جائیں گے پھر تو یہ نقصان ہو گیا نا اگر دوا جو ہے وہ فوری آرام نہ دے تو انسان کے جسم کے اندر ریزسٹینس پاور جو ہے وہ اس دوا کے خلاف پیدا ہو جاتی ہے اس کے جسم کے جراثیم جو ہے وہ بیماری کا وائرس جو وہ عادی ہو جاتا ہے پھر اس دوا کا ہم لوگ یہ حدیثیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں ایک درخت مس ہو جائے تو بتا چلتا ہے وہ چیز گم ہو گئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کا اگر تو آپ یہ سن کے آپ نے توبہ کر لی کہ اللہ میں تو پورا چلنا چاہتا ہوں اسلام پر میں سودی معاملہ لین دین نہیں کرنا چاہتا لیکن رستہ بند ہے اب رستہ بند ہے تو میں کروں کیا ماں کی بدکاری کی کمائی تو میں کھا نہیں سکتا ٹکراؤ بدلو جبرائیل تو نہیں آئے گا یہ تم نے کرنا ہے ہم نے تو یہ ڈسکاؤنٹ محمد مصطفیٰ کو نہیں دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنا بنایا ان کو دے دیں لاؤ لگا دو انہوں نے بھی فون دیا ہے پتھر کھائے ہیں گالیاں کھائی ہیں قید کاٹی ہے یہ وہی رکھتے نہیں ہاں جب وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں راجے ذہیر کو اور تازو صحم کو اور ترشید صاحب کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں اور پتا کیا کیا کرتے ہیں یہ رستے یہ تشدد یہ جیلیں یہ بتاتی ہے کہ یہ وہی راحث کی گلیاں ہیں یہ کمیٹی چوک نہیں ہے یہ ساحف کا وہ چوک ہے یہ پتھر ہمارے نبی کو بھی لگے اور یہ اڈیالہ جیل نہیں ہے یہ شاد بنو ہاشم ہے انہیں تسلی ہوتی ہے زیادہ تمہیں ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ یہ تو اسی رستے کے نشان ہیں جس رستے پر ہمارے نبی گئے ہیں اور جن رستوں یہ قیدیں گے جیلیں یہ تکلیفیں نہ آئیں سوچنا چاہیے کہ یہ وہ رستہ ہے کہ وہی چیز نہیں پیش کرے تو ریئیکشن کوئی اور ہو وہی چیز ہم پیش کریں ہم ان سے زیادہ کوئی یقین تو نہیں ہے نا ہم ان سے زیادہ کوئی اچھے کردار والے تو نہیں ہے کہ ہماری چیز ویٹ نہ کریں معاشرہ انہوں نے فون دیا ان کے پیاروں کے بدن کے ٹکڑے ہوئے ان کی بیٹی سم کسی کی حالت میں رہی خود پیٹ پر پتھر باندھے جو چنے کھا رہے ہیں وہ کوئی سنت نہیں ہے درختوں کی جڑیں اور پتے کھانے والی تین دن کا راشن ساتھ لے کر گئے تھے تین دن کے چنے اور نمک اگر آپ کو وہ اسپتال بنانا ہے جہاں اسلام کی یہ بلیڈنگ رکے ٹانکے لگیں اور یہ تندرست ہو تو اس کے لیے آپ کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ کہیں بلڈنگ ہو رہی ہے یہ جو کشمیر میں بہ رہا ہے یہ کس کا خون ہے ہم جسا تم راہد گزور نے کہا تھا نا ایک بدلو تم آدمی کے پاؤں کے انگوٹھے کے خون جا رہا ہو تو اس کا اثر اس کا دگن اس کے ہاتھ کہیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں یہ تو انگوٹھے کا خون جا رہا ہے پاؤں جانے وہ تکام جانے لیکن یہ خون کس حصے کا بہ ہے یہی خون تمہارے اندر بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے چچویا میں جو بہ وہ ہمارا ہے جو عصمتیں وہاں لٹتی ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں جو دوسریا میں گر رہا ہے وہ ہمارا خون ہے کون کمزور ہو رہا ہے امت محمد کمزور ہو رہی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس کے لیے جدوج کریں محنت کریں اس کے بعد ابھی محنت ہم تو چلنا چاہتے ہیں ایک آدمی ہے یا تو آپ اس کے درد کا علاج کریں گردہ درد کریں اس کو آپریشن کریں گردا ہٹا دے دوسرا اس کو پلانٹ کر دیں ایک یہ ہے کہ اس کو بہت کر دیں اب وہ دردے گا بھی نہیں لمبی لمبی سانسیں لے گا آرام سے لیتے ہوئے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درد ختم ہو گیا ہے درد محسوس کرنے والی رگیں سو گئی ہیں وہ سینس ہو گیا ہے درد اپنی جگہ ہے ایک تو وہ ہے کہ جس میں مسلمان جا کے بے ہوش ہو جائیں درد محسوس نہ کرے اور جی بڑا سکون آتا ہے بڑا سواد آتا ہے ایک ہوئے تو تڑپ رہا ہے لیکن وہ تڑپنے والا اس بے ہوش سے زیادہ اچھا ہے کسی کے احساس کو گلا رہا نا مجھے تکلیف ہے وب کمال نے کہا تھا کہ ہر چند کے وہ لولہ مستر ہے ایک جوش تو اس کے اندر ہے بے تاپ صحیح بے جہر صحیح مگر مطلب دیکھنے والوں کو پتا بھی چلتا نا تو جا رہا ہے ہم ہاں وہ برگوش نہیں کرنا چاہتے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے سران سے بڑی ان میں بھی تدریج ہے جس طرح قرآن کے احکامات میں تدریج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو مکی دور کی ہیں اور وہ احادیث جو فتح مکہ سے پہلے کی ہیں اور وہ احادیث جو فتح مکہ کے بعد کی ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے فتح مکہ سے پہلے کی احادیث کیا کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بیت اللہ میں مسجد حرام میں حضرت عصرت کے سامنے لیا القدر کی رات لیا القدر کی رات مسجد حرام حضر عصرت کے سامنے ساری رات کھڑے رہنے سے افضل یہ ہے کہ آدمی نیزا یا تیز دے کر اللہ کی راہ میں کنچوں کے دائرے پر ایک ساتھ کھڑا ہو جائے اور یہ افضل ہے اس سے ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسکرا دی ایک رضوے میں تشکیل ہو گئی ایک صاحب کی انہوں نے یہ سوچا کہ میری اونٹنی تیز ہے میں کافلے کو بعد میں بھی چلوں گا تو جا کے لے لوں گا کافلا پہلے مرتا والوں کا نکلاو کسی کے پاس مرسی یا بی ایم ڈبلو ہوگا کہتا میں دو گھنٹے بعد بھی نکلا تو رستے میں پکڑ لوں گا پتہ ہو اسی پچاسی پہ چلے گا میں ایک سو چالیس روپے چلوں گا انہوں نے سوچا میری اونٹنی بڑی تیز ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑ پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا آپ نے فرمایا فلان تمہاری تشکیل فلان لشکر کے ساتھ نہیں ہوئی تھی حضور بڑا لیکن میری اونٹنی تیز ہے اور میں نے سوچا کہ میں ان کو بعد میں جا کے پکڑ لوں گا بس آدھے دن کی دیر ہو گئی ہے اب میں ان تک پہنچ جاؤں گا آپ نے فرمایا اب تو ان تک کبھی نہ پہنچے گا یہ دن آدھا دن نہیں ہے وہ تجھ سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں تو دور کے پیچھے جمعہ ہی پڑا ہے نا یہ آدھے دن کا فاصلہ نہیں ہے یہ قیامت کا دن ہے وہ الفا خانہ والا یہ آدھا دن پانچ سو سال کا بقسہ دے دیا تھی تجھے ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا فتح ہو گیا مکاب اسلامی سلطنت قائم ہوگی ٹو میک دیم از بزی آپ وہ جو آدمی تھے انہیں بیزی رکھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مسجد وبا میں نے بنائی ہے جس کی تعریف اللہ نے اپنی کتاب میں کی ہے اس میں دو نسل پڑ لو تو کے برابر اجر ملتا ہے اور اشراق کے دو نفل پائیو تو یہ زرد رنگ کی اونٹنیوں سے زیادہ افضل ہے لیکن تدریج جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہ رہا تھا عبداللہ بن اب جل تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں جایا کرتے تھے غلام کو ساتھ لے کر تو ایک دن اس نے غلام نے کہہ دیا کہ آپ خریدتے بھی کچھ نہیں ہیں منڈی جاتے ہیں آپ بازار جاتے ہیں گھوم پھر کے آ جاتے ہیں آپ خریدتے بھی کچھ نہیں ہیں تو وہ جاتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں لوگوں کو سلام کروں اور وہ مجھے سلام کروں اور मैं کماؤں میں منڈی جاتا ہوں مگر میں ادر کما کے آتا ہوں آپ انہیں اینٹی بایوٹکس کی نہیں آپ ملٹی میٹا ملنے ہلکی پلکی ہے یہ لیتے رہو تم دیکھو ادھر جہاں مریض کی نکل رہی ہے شران دن توڑ رہا ہے تو ملٹی ریٹمنٹ تو کچھ نہیں کرے اس کے لیے تو جان بچانے والی دوائی اب ضروری ہے اب وہ میگا لے کر ایک ساتھ کھڑا رہنے والی حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے تو اس میں بھی تقریر ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں اب اگر آدمی ان کو لے کر وہ تو دوسری احادیث ہے ان کو بائی پاس کر دے انہیں چھوڑ دے اور اپنی پبلک کو اپنے ساتھیوں کو مطمئن کر دے انہیں سکون ہی سکون آئے تو یہ میں نے کہا کہ مریض کے مرد کا علاج نہیں اسے بے ہوش کرنے والی بات ہے نہ اخبار پڑھو نہ ریڈیو سنو تم تو اس کا مطلب کیا ہے پھر تو پیچھے سکون سکون پہ اسکول تو اخبار ہی پڑھ کے ہوتی ہے خبریں سن کے ہوتی ہے آج اتنے قتل ہو گئے فلسطین کے اندر آج اتنے کشمیر کے اندر آج اتنے دوست کے اندر تو بریانی بےکلی تو ہوگی اگر اندر ایمان ہے یہ تو میں آج آؤں پھر تو چہرے کا رنگ بدلے گا رات کی نیند اڑے گی لیکن یہ سب کوئی کہیں بیٹھا ہوا یہ اچھی میٹ لگا رہا ہے یہ کہیں ضائع نہیں ہوگا آپ کا جاگنا آپ کا بےجوتاب کھانا بلکہ اقبال نے کہا کہ اسی کشمکش میں راز, کبھی تیز و تاب کبھی کچھ کبھی سو ساز رومی کبھی تیز وتاب راضی تو یہ جو تیز تاب ہے یہ جو جلتے ہیں جو آپ ایک دفعہ آپ کے دماغ میں آتا میں نوکری چھوڑ کے چلا جاؤں میں بھی نہیں کسی محاذ پر نکل جاؤں یہ جذبے کیا ہیں یہ آپ کے ایمان کی دلیل نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہید ہونے کی تمنا نہیں آئی تو وہ مرے گا تو منافق ہو کے مرے گا نفاق کے ایک چھوٹے پر مرے گا یہ رو تو منہ ہے جو نبی جا کی کر رہی ہوں مختلا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم جہاں کہیں بھی درس دیں گے جب کوئی آدمی اس کے پوچھ بیٹھے گا صاحب آپ کہتے ہیں کہ سود کا ایک در گرم چھتیس جنوں سے زیادہ دبت جو ہے ماں کے ساتھ جنا کرنے کے برابر ہے تو مولوی صاحب علاج بھی تو آپ نے کرنا ہے نا کوئی اسپتال بھی تو آپ نے بنانا ہے لوگ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ ڈاکٹر کا کام ہے نا کہ وہ دکان بنا کر اس میں مطلوبہ دوائیاں رکھے یہ مولویوں کا کام سب سے پہلا فرض مولویوں کا ہے حضور نے کہا تھا تو, تو اپنی جان کھپائی تھی نا لا تو کلسا کرمکم این ابھی تلوار اٹھاؤ اور خود اور مومنوں لیکن جب نبی جائے تو مومن پیچھے رہ جائے یہ ساتھ گئے خطا ہوگی پلٹ کے آئے تو حضور کو پوچھتے ہیں کہ حضور اللہ نے تو آپ سے کہا تھا فلقا فی اللہ لاتو کل لاتو اللہ نب سکے اللہ کی راہ آپ نے سوا کسی کو تکلیف مت دے وہ ہر روز مومنی اور مومنوں کو اس کی ترویج دے لیکن پریکٹیکلی پور لڑ نہ جاتے آپ نے فرمایا اللہ کی کسم میں اکیلا بھی جاتا تو اللہ مجھے فتح دیتا میں اکیلا جاتا اور لڑتا ہوں اللہ مجھے فتح دیتا تو پہلی تکلیف کس کو ہوئی حضور کو ہوئی پہلی جمہ داری کس کیا؟ کی. کی ہے مولویوں کی ہے علما کی ہے علما کہ وہ صرف مسئلے نہ بتائیں مسئلوں کا علاج بھی بتائیں کتنی دیر تک کسی کو زندہ رکھا جا سکتا ہے وہ جس کا پرائمری علاج ہے یہ فرسٹ ایڈ پر کتنی دیر زندہ رکھا جا سکے یہ نوجوان طبقہ باغی ہو جائے گا یار خام خواہ ڈرا ڈراہ کے مولوی مار رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں اور سواگ بھی کوئی نہیں بدمزگی پھیلی ہوئی ہے نا کام ہم وہی کر رہے تو کافر کر رہے ہیں لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی بس کیا کریں مجبوری ہے اس مجبوری کو ہٹائے گا کون وہ جو حکم لاتے تھے تو اس حکم پر چلنے کے لیے زمین بھی ہموار کرتے تھے اس کے لیے جدوجوت کیا آپ نے گز بھی کیا تدریف بھی کی لاگت بھی دی اس کے لیے جنگیں بھی کی اس کے لیے خود بھی پہنا اس کے لیے گرا بھی پہنی پلوار ہاتھ میں لے کر خطبے دیے راہ ہموار کی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جدو کی ضرورت ہے جہاں یہ نظام بنتا ہے نظام تعلیم جو آپ کے بچے خراب کرتا ہے جہاں آٹھ گھنٹے آپ کے بچے رہتے ہیں جہاں آپ کے بچے روحانی طور پر قتل کیے جاتے ہیں وہ جو, جو اکبر ال آبادی نے کہا نا کہ یوں قتل سے بچوں کو وہ بدنام نہ ہوتا اب سوچ کے کو کالج کی نہ سوجی کالج بنا دیتا دونوں سائز کے بچے نہ بٹے رہتے نہ ٹیچر رہتے خراب کر دیتا ان کے قتل بھی نہ ہوتے روحانی طور پر قتل ہو جاتے جیسے ہمارے یہاں وہ اینگلو انڈینس نسل پیار کر کے دی گئے ہیں رنگ ان کے پاکستانی ہیں اندر جناب ہے سارے انگریز ہیں کالے انگریز دے گئے ہمیں جو تو اس نظام کو کون بنائے گا آپ کو پرشید خرشید بہترین کا نظام دے سکتا ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا وہاں کون بیٹھے مولانا محمد الجور صاحب کے جج نے کہا خالد دینا ہال میں کیس چل رہا تھا بغاوت کا تو سر بات اگر تم یہ کہو کہ اپنے دروس میں اور اپنی تقریروں میں سیاسی باتیں آئندہ تم نہیں کرو گے تو آپ کو معافی دی جا سکتی ہے یہ بھی ایک پتہ ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں میرا رب بھی سیاسی ہے اللہ سیاسی مطالبہ کرتا ہے کہتا لہو بالکل سب آباد والا رب یا نہیں اب اللہ شریف ان کل میرا رب کہتا بادشاہ میں بھی میرا کوئی شریف نہیں جیسے تمہاری ملکہ کہتی ہے میرا کوئی شریک نہیں وہ کہتا زمین اسمان میرے اور آئے تر بڑی بہترین نایت ہے ہمارے یہاں بڑی مقدس ہے کرسی کی بات ہمارا رب کرتا ہے بہترین ہے ہمارے یہاں بڑی مقدس آیت ہے کرسی کی بات ہمارا رب کرتا ہے وہ کہتا ہے جو کچھ ہے میرا ہے میں یا تو تمہاری ملکہ پر ایمان لاؤں یا اپنے رات پر ایمان لاؤں اگر میں اس پر ایمان لایا ہوں تو میں اس سے کن تو نہیں کپڑا سکتا اس سے کم سے مجھے تو یہ زمین لے کر اس کے حوالے کرنی ہے قبضہ چھڑانا اور اگر یہ جرم ہے تو میں اقراری مجرم ہوں مجھے جرم آپ کا عدالت جب جائے سدا میں بعض نہیں آ سکتا تو اس کے لیے کیوں آخر حضور صلی سلسلے میں فرمایا وجال لی سلطان نصیرہ وہ طاقت جہاں نظام تعلیم بنے بینکنگ کا نظام بنے دنیا تیار بیٹھی اور جو لوگ مولوی کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں پتا نہیں ہوتا 99% فیصد لوگ اچھے بھلے عالم ہے 10% روپئے کی کتاب ملتی ہے عالم کی ساری زندگی کا نچوڑ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تمہیں پتا ہے کلام کیا کہتا وہ کہتے ہیں مولوی کے پاس لازمن اس کا کوئی بیک ڈور ہوگا وہ کہتے ہیں نا دلّی نے ایک داؤ نہیں سکھایا تھا شیر کو وہ کہتے ہیں مولویوں نے ایک داؤ بچا کر رکھا ہوا ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سود کھا کر جنت میں جائے اور مولوی جنت میں چلا جائے کوئی نہ کوئی سکھ جو ہے آئین کی اس نے کوئی نکالی ہوگی اپنے لیے کاٹ کہ وہ مولوی ہمیں بھی بتا دیں ایک हुँ. کے پاس جاتے ہیں دوسرے کے پاس جاتے ہیں تیسرے کے پاس شاید تین جگہ کو لیک ہو جائے صاحب وہ مولوی کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ اطمینان سے گناہ کر سکیں یا تو مولوی صاحب ہمارے اندر بھی وہ اطمینان بھر دے جو آپ مولویوں کے اندر بھرا ہوا ہے کھا کھا کے ماشاءاللہ اللہ آپ دبلے پتلے ہوتے چلے جا رہے ہیں پورے جنگ کے سب تصویر آتی ہے آپ کی یا تو اطمینان ہمارے اندر بھی یہ. یا جو ہمیں جو اندر خفت کی لگوائی ہوئی ہے آپ نے اس سے پیچھا چڑا دیں تو انہیں پتا کہ شرا کیا کہتے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹریگنیٹک جو اس وقت باہر کی جو دنیا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کتنا ہمیں حلال ہے کرنا وہ آپ سے یہ پوچھنے آتے ہیں یہ مولویوں کے لیے شرم کی بات نہیں ہے کم از کم مولویوں کا جد و کرنا تو فرض ہے چاہے باقیوں پر سننا تو خاصے مسلمان کا فرض ہے یہ لیکن مولویوں پر تو یہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ اس کی جد و جہد کرے پھر یہ کہ آپ جہاں جد و کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہیں پہ برآور ہو ایسا ضروری نہیں ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ کر گئے تھے ساحد وہ جو ایک انسان کی سوچ ہو سکتی ہے ایک حکیم کی سوچ ہو سکتی ہے ایک مدبر کی سوچ ہو سکتی ہے اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ حضور کی اس سوچ کے اندر موجود ہیں پاکست مکے والوں کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں اگر وہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو کم از کم کا مکے والے جائیں پریشر آ جائیں گے یہ جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں وہ نہ ستائیں گے تو یہ کہ سردار چاند اگر مسلمان ہو جائیں تو ان کا دیکھا دیکھی ان کی جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے اس میں اٹریکشن ہوتی ہے لیکن نتیجہ کیا نکلا کہاں جا کر لگا یہ پودا مدینے نے جہاں حضور نے سوچا ہی نہیں ہو سکتا ہے آپ پاکستان آپ کا پائپ ہو اور اللہ وہ کودا ترکی میں لگا دے تو پتہ ہے وہاں اتنا کام ہو رہا ہے ترکی کے اندر اس اتنا کام ہو رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کی ایک وجہ بھی ہے آپ دیکھیں میں پاکستان جاتا ہوں تو وہاں بھاگ دور میں قرآن پڑھنے کی فرصت کوئی نہیں ملتی جب یہاں آتا ہوں تو اتنا ترسا ہوا ہوتا ہوں دل کرتا ہے کہ میں قرآن اٹھاؤں اور اسے سینے سے لگاؤں اور رات جمہور پڑتا رہا پیاس پہلا ہو چکی ہوتی ہے یہاں ہوتا ہوں تو ہر روز پڑھتا ہوں نماز کے بعد پڑھتا ہوں نماز سے پہلے پڑھتا ہوں تو وہ چیز کم ہو جاتی ہے ہم پاکستانیوں نے اسلام کے اتنے نعرے مارے ہیں, پچاس سال اتنے نعرے مارے ہیں اور اتنے اس کے ساتھ لگے رہے اس کے پیچھے کے یوز ہیں اور وہ دور ہیں نا اسلام سے انہیں دور رکھا انہوں نے ڈالموں نے ان کے اندر اتنی ریاست ہے اسلام کے بارے میں کہ وہ سردر کی بازی لگا کر لگے ہوئے ہیں اور جس طرف بھی جا رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں انہوں نے جو حکومت دی تھی اور صاحب کو انہوں نے چال چلی تھی وا کر مکرن و مکرہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی چال انہوں نے چلی تھی نا کہ آپ جلائیں گے بچہ ڈر جائے گا تودا طائب ہو جائے گا تو آئندہ اور کوئی نہیں اٹھے گا نوجوان تو اس نوجوان نے چھلانگ لگا دی اللہ فرماتا ہے کہ ارادو بہت کئی دن سجانا ہو انہوں نے بھی چال چلنی چاہیے تھی ہم نے وہ چال اٹ تھی اس جوان نے آگ میں چلانگ لگا کر بتا دیا کہ میرا اپنے نظریے پر کتنا ایمان ہے تو انہوں نے دی تھی کہ یہ چلا نہیں سکیں گے پری پارٹیشن مسلم لیگی وزیروں کو میں نے اسی طرح حکومت خزانہ وغیرہ دی تھی ہندو نے کہ یہ جب چلا نہیں سکیں گے تو ہم انہیں بتائیں گے مسلمان تو ملک چلا نہیں سکتے انہوں نے چلا لی تو چال الٹ گئی اربکان کو انہوں نے اسی طرح دی تھی کہ آج کی دنیا میں یہ کہاں چلا پائے گئی لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ان سے زیادہ وہ ٹانسو چیلر وغیرہ سے زیادہ مدبر نکلا ہے کہ سب کو لے کر چل رہا ہے ساتھ اور شہروں میں اتنا کام ہو رہا ہے ویلفیئر کا تو ہو سکتا ہے پروزگار وہاں لگا دے یہ زمین یہ پاکستان ہم کیا کہتے ہیں ہمارا پاکستان لیکن ساری زمین اللہ کی ہے کہ نہیں بھی لگ گئے اللہ کے کسی علاقے کے ساتھ کوئی للہ الم و المغرب تو اللہ وہاں لگا دے لیکن آپ کی یہ مین کہہ رہا نہیں گئی ہیں یہ جو وہاں دیا جلا وہ یہاں کی شما سے جل کے گیا ہے آج دو دنیا میں آج, آج وہاں چچنیا کے اندر دنیا میں جہاں بھی تحریک چل رہی ہے نا پوری اوپر کی طرف الحمدللہ اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اور یہ اللہ کی اطار ہے کہ یہ ہمارے یہاں سے گئی ہے کوئی بات نہیں یہاں اگر نہ بھی رہے تو اسی کے لیے آگے چل رہی ہیں اس سمے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اسی طرح جڑے رہے لگے رہے اسی درد کے ساتھ تو انشاءاللہ شاء کی منزل بھی آسان ہو جائے گی اور کم از کم ہم قیامت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کر سکیں گے واقعہ